نحمده ونصلي ونصلم على رسولهم كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبالك وتعالى في كلامه المجيد والفلقان الحميد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 صدق صدم و النبی کریم عقیدت اور محبت کے ساتھ عقائد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر درود و سلام پڑھی اللہ علیہ علی دنہ و, و مولانا محمد و سعید دینا و مولانا محمد و وبارک وسلم سلام علیکسین یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا, سیدی یا, مکی یا مدنی یا غصون اللہ میرے پیارے اور محترم بھائیوں اور شریعت کی حدود کو ملحوظ رکھتے ہوئے دوسرے پوشن میں جمع ہونے والی بہنوں رب العالمین ازبجل کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اسی کی توفیق عنایت اور مہربانی سے ہر مہینے اس مقام پر جمع ہو کر معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے ہم کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں اس فکری روحانی اور انقلابی نشش کا مقصد قرآن و حدیث کے نور سے مسلمانوں کو منور کرنا اور انہیں بیدار کرنا ہے اس نازک پرفتن دور میں وہ دور جو قرب قیامت کا دور ہے ہمیں اپنے آپ کو معاشرتی برائیوں سے بچانا ہے اور دیگر مسلمانوں کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی ہے اللہ از وجل کا سچا کلام ہر جگہ ہماری رہنمائی اور رہبری فرماتا ہے جو اس پیارے کلام سے قریب ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت منور ہو جاتی ہے اور جو اس کلام مبارک سے دور ہوتا ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے غفلت کی وادیوں میں بھٹکتا ہے بلکہ بسا اوقات ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اس کلام پاک کی عظمت کے کی کیا کہنے اس کے نور سے اللہ تعالی کے فضل و احسان سے نہ صرف انسان خود رضائل گناہوں اور برائیوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی منور کر دیتا ہے کوئی بعید نہیں اللہ تعالی کا فضل و احسان انشاءاللہ عزوجل اللہ وجل شامل حال رہے گا اور ہمارا یہ کارواں یہ قافلہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا انشاء اللہ اللہ تعالی اپنا کرم فرمائے گا اور ہمیں منتخب فرما لے گا اور ہم انشاءاللہ اللہ وجل معاشرتی برائیوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے انشاء اللہ وجل اور قرآن پاک کی خدمت کی ہمیں وہ سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ عزوجل پوری دنیا میں نور قرآن پاک عام ہو جائے گا آج ہمارا عنوان معاشرتی برائیاں اور ہم کے تحت معاشرے میں پائے جانے والی برائیوں سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچانے کے لیے جس عنوان کے تحت ہم جمع ہوئے ہیں آج ہمارا عنوان ہے آہ آخر قصور کس کا اوہ whose fault is it آخر قصور کس کا یہ معاشرتی برائی جس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے یہ برائی ایسی عام ہے آج ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اس برائی کی وجہ سے پریشان ہیں کشمکش میں ہیں سہنی الجھن میں ہیں اور بعض تو عزت نفس کی وجہ سے شرم کے مارے اپنی عزت بچانے کے لیے کسی سے اظہار بھی نہیں کر سکتے کہ اپنا دکھ اپنا درد اپنا غم دوسرے کے سامنے ذکر کر کے اپنے غم کو شیئر کریں وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے اندر ہی اندر یہ غم یہ رنج انہیں کھا رہا ہے وہ مرض کیا ہے وہ بیماری کیا ہے وہ معاشرتی برائی کیا ہے وہ برائی یہ ہے کہ آج والدین پریشان ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے بدتمیزی کرتی ہے بے عزتی ہتک نفس ناقابل قابل برداشت ہو گیا ہے والدین کو جو مقام ملنا چاہیے وہ اولاد نہیں دے رہی پیارے اور محترم بھائیوں جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے وہ بڑا قابل رحم ہوتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوان اپنے والدین کے نافرمان کیوں ہو رہے ہیں اس میں قصور کس کا ہے آہ آخر قصور کس کا ہے آج ہمیں یہ غور کرنا ہے اور پھر اس کا صدباپ کرنا ہے وہ وجوہات جن کی وجہ سے یہ نوجوان والدین کے نافرمان ہوتے ہیں ان وجوہات کو ختم کرنا ہے اور ایک جنتی معاشرے کی تشکیل کرنی ہے انسان ذرا غور کرے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو کیا مقام عطا فرمایا جب انسان دنیا میں آیا تو باپ کے شفقت بھرے ہاتھوں نے اسے اپنی گود میں لیا ماں نے اپنے محبت بھرے سینے سے اس بچے کو لگایا والدین خود تکالیف برداشت کرتے رہے باپ اپنے کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور ان کی پرورش کرنے کے لیے اسی خوشی کام کاج کی تمام تکالیف و تمام ٹینشن کو برداشت کرتا رہا نہیں گویا کہ اگر دیکھا جائے تو باپ نے اپنی اولاد کی آبیاری اپنی اولاد کی پرورش اپنی اولاد کو اس مقام پر کھڑا رکھنے کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی سے یہ ساری بنیاد اس نے کھڑی کی ہے اپنا خون اس آبیاری میں لگایا ہے اور جہاں تک ماں کا تعلق ہے تو جب ہم لفظ ماں سنتے ہیں تو لفظ ماں میں ایسی کشش ہے ایسی جازبیت ہے کہ جن کے دل ماں کی محبت سے سرشار ہیں وہ لفظ ماں سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ شخص جسے اپنی ماں سے محبت ہو اور ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہو تو لفظ ماں سنتے ہی اسے ماں کی شفقتیں اور محبتیں یاد آتی ہیں یہ وہ سایہ ہے جس کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب یہ سایہ اٹھ جاتا ہے یہ وہ سائےبان ہے جس کی ویلیو کا پتہ ہمیں اس وقت چلتا ہے جب لوگ اس سائے سے اس سائےبان سے اس شفقت سے اس محبت سے محروم ہو جاتے ہیں ماں وہ سایہ ہے جو خود زمانے کی ہر تکلیف دھوپ کو برداشت کرتی ہے اور اپنی اولاد کو اپنے ممتا کے پروں میں چھپا لیتی ہے اس ماں کی قدر تو ان سے پوچھیے جن اللہ والوں نے ماں کی قدر کی ہے اس ماں کی قدر یہ ماڈرن دور کا نوجوان یہ ماڈرن تعلیم سے آراستہ نوجوان یہ دین سے دور دوستوں کی صحبتوں میں رہنے والا نوجوان اس ماں کی وہ قدر نہیں جانتا کہ جو ماں کی قدر اللہ کے نیک بندوں نے جانی ہے یہ ماں ہی تو ہے جو تقریباً نو مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے قرآن پاک سری الکمان آیت نمبر چودہ اکیسواں پارہ گیارہویں رکو میں اشاد فرماتا ہے حَمَلَتْهُ وَحنًا عَلَى وَحنًا اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا اور کمزوری پر کمزوری برداشت کی جیسے جیسے حمل کا پیریڈ پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ ماں بننے والی عورت کس قدر کمزوری فیل کرتی ہے کس قدر مشکلات ہیں لیکن ماں یہ کٹھن وقت بھی بچے کی محبت میں برداشت کرتی ہے اور پھر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور پیدائش کے جو درد ہیں اللہ اکبر ایک روایت کے مطابق موت کے جھٹکوں کے بعد سب سے زیادہ تکلیف بچے کی پیدائش کے جھٹکے ہیں اور یہ جھٹکے اس قدر تکلیف دے ہوتے ہیں خود قرآن مجید فوقان حمید نے اس کا ذکر کیا احقاف آیت نمبر پندرہ چھبیسواں پارہ دوسرا رکو قرآن نے فرمایا خامہ لت ہوں امو کربادا اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تو تکلیفیں برداشت کر کے اور جب اسے جنا جب اس بچے کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بھی اس ماں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں پیدائش کے وقت جو ماں جھٹکے برداشت کرتی ہے ابھی سفاق میں آتا ہے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو حج کرایا اور کندھے پر سوار کر کے میں نے طواف بھی کرایا صحیح بھی کرائی منا عرفات تو مزدلفہ میں بھی کندھے سے نہیں اتارا گویا کہ پورا حج میں نے اپنی ماں کو کندھے پر سوار کر کے کرایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی کے موسم میں میں نے اپنی ماں کو حج کرایا اس قدر شدید گرمی تھی کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر چنے زمین پر ڈال دیے جائیں تو گرمی کی وجہ سے وہ بھن جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا گیا تیری پیدائش پر تیری ماں نے جو جھٹکے برداشت کیے ہیں اس ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہ کر سکا بچے کی ولادت کے بعد تقریباً دو سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے فقان مجید فقان حمید نے اس کا بھی ذکر کیا وہ دو سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہے اور دودھ پلانا یہ بھی کمزوری پر کمزوری جھیلنا ہے اس کے علاوہ جو بچے دودھ پیتے ہیں ان کے سونے کا کوئی وقت نہیں ہوتا کبھی وہ چاہتے ہیں تو پوری رات ماں کو جگاتے ہیں کبھی دوپہر کے وقت جب ماں تھکی ہاری سونے کے لیے جائے تو وہ بچے جاگ جاتے ہیں ان دو سالوں میں ماں یہ تکالیف برداشت کرتی ہے اپنی نیند کو قربان کرتی ہے اپنی مصروفیات کو قربان کر دیتی ہے یہاں تک کہ وہ خاتون جو ماں بن گئی ہے ماں بننے سے پہلے اور ماں بننے کے بعد بھی وہ پاکیزگی کو پسند کرتی ہے خود بھی پاکیزہ ہے لیکن جب وہ ماں کے مقام پر فائز ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی بچے کی محبت اس کے دل میں ایسی ڈال دیتا ہے کہ وہ بچے کی گندگی صاف کرتے ہوئے پشانی پر بل بھی نہیں لاتی اسی وجہ سے باپ کے مقابلے میں ماں کو تین گنا زیادہ حق دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا مستحق لوگوں میں کون ہے تو آپ نے فرمایا تیری ماں اس نے کہا پھر آپ نے فرمایا تیری ماں پھر آپ نے فرمایا تیری ماں پھر اس نے عرض کی تو آپ نے فرمایا تیرا باپ تو ماں کا درجہ تین گنا اسی لیے بڑھ کر ہے کہ ماں زیادہ تکالیف جھیلتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ غور کریں کہ جب تک اولاد اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو جائے ماں باپ کو ان کے مستقبل کی فکر ہے ان کی تعلیم کی فکر ہے دن رات وہ اس فکر میں مبتلا رہتے ہیں اگر اولاد میں سے کوئی بیمار ہو کسی پریشانی میں ہو تو ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں دعائیں کرتے ہیں اور پھر ان محبتوں الفتوں کی فضا میں پرورش پانے والی اولاد جیسے اس مقام پر پہنچانے کے لیے والدین نے بڑی دشواریاں برداشت کی ہیں جب یہ اولاد اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہ سمجھتی ہے کہ جیسے والدین کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے یہی اولاد والدین کو سامنے جواب دے رہی ہے کہنا نہیں مانتی بے عزتی کر رہی ہے بڑھاپے میں سہارا وہ کیا بنے گی کی؟ بلکہ بوڑھے والدین کو بوجھ سمجھنے لگ گئی والدین کی ضروریات پورا کرنے کے لیے بسا اوقات خرچہ دینے کو تیار نہیں اور اگر یہی اولاد خرچہ دیتی ہے تو احسان سمجھ کر کہ ہم احسان کر رہے ہیں بہت بڑا تیر ہم نے مار لیا ہے یہ سوج بن جاتی ہے اب سوچیں کہ جب والدین نے اتنی محبت سے پالا پوسا اور جب بچہ اپنے پاؤں پر پا کھڑا ہو کر ایسا سلوک کرے تو بتائیے کتنا دکھ ہوتا ہے کتنا رنج ہوتا ہے آپ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کسی پرندے کو پالتے ہیں اور وہ پرندہ اڑ جائے تو چند دنوں آپ نے اسے دانہ دیا ہے چند دن تک اور یہ اڑ جائے اور پھر لوٹ کر واپس نہ آئے تو کتنا رنج ہوتا ہے ذرا سوچیں کہ وہ والدین جنہوں نے اولاد کی پرورش میں ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کیا ہر قسم کی اپنی خواہشات کو ترک کر دیا اس والدین کے ساتھ اگر یہ کیا جائے کہ شادی ہونے کے بعد لڑکا والدین سے بات کرنے کو تیار نہ ہو والدین کو پوچھنے کے لیے تیار نہ ہو کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کی کیا ضروریات ہیں تو بتائیے کیسے دل سے آہ نکلتی ہوگی آج گھر گھر میں اولاد نا فرمان ہے آج کوئی ایسا گھرانہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جہاں اولاد والدین کے حقوق کو ادا کرتی ہو آہ ایسا کیوں ہو رہا ہے آخر قصور کس کا ہے اولاد نافرمان کیوں ہو گئی؟ اس فکری اور اہم نشست میں ہمیں یہی سمجھنا ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے تو والدین کی نافرمانی کرنے والی اولاد کی اکثریت وہ ہے جنہیں یہی نہیں معلوم قرآن و حدیث میں والدین کا کیا مقام ہے اور اگر انہیں معلوم ہے تو قرآن و حدیث پر عمل کا جذبہ نہیں ہے یا پھر پہلے کبھی سنا تھا بھول گئے ہیں باتیں تازہ نہیں رہی ہیں والدین کی نافرمانی کے نقصانات یاد نہیں رہے تو آئیے ہم ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کے فضائل سماعت کریں والدین کی نافرمانی کے نقصانات سمات کریں تو یہ بھی ایک اس مرض کی وجہ ہے کہ لوگ یہی نہیں جانتے کہ قرآن و حدیث میں ان کا کیا مقام ہے اگر والدین کے مقام کو آپ سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھ لیں سور لقمان کی آیت نمبر چودہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انش کر لی والی والد میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو اس آیت کریمہ کے جز پر یہ ایک آیت کا ایک مختصر سا جز ہے اس پر آپ غور کریں مسبب الاسباب نعمتوں کے انبار لگانے والا رب عطا فرمانے والا پروردگار یہ اشاد فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور جہاں اپنے شکر کا حکم دے رہا ہے والدین کے شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا اپنے شکر ادا کرنے کو اور والدین کی فرما برداری کرنے کو ایک ساتھ ملا دیا گیا اس جز پر غور کرنا ہے ساتوں زمینوں آسمان کا مالک جس کی مشیت کے بغیر ایک ذرہ ایک پتا ہل نہیں سکتا وہ فرما رہا ہے انشکر لی والی والد میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر مالک کی کائنات عز و جل نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت کا ذکر بھی فرمایا جہاں عبادت کا حکم دیا وہیں قرآن میں ایک مقام پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ایک طرف دیکھا جائے تو اللہ نے اپنا شکر ادا کرنے سے والدین کے شکر ادا کرنے کو ملایا دوسری طرف دیکھیں فرما رب اللہ تابود تیرے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی پوجا مت کرنا صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا بل والدینہ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سری بنی اسرائیل آیت نمبر تیس اس کے علاوہ کئی ایسی آیتیں ہیں جس میں مفہوم بیان کیا گیا مثلاً آیت نمبر تیرہ سی میں فرمایا لا تعبدون الا اللہ تعبد والدین اللہ کے سوا کسی اور کی اجامت کرنا صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قرآن مجید فوقان حمید کی ان آیات سے والدین کا مقام ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے کہ حقوق العباد میں بندوں کے حقوق میں سب سے اولین ترجیح جو ہے وہ والدین کے حقوق کو دی گئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک اور قلب انور پر قرآن پاک کا نزول ہوا عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ارشادات قرآن پاک کی تفسیر ہیں آپ قرآن کی آیتوں کو دیکھیں تو عبادت الہی اور والدین کی خدمت کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا اور حریص پاک کو دیکھیں بخاری شریف باب الجہاد باب نمبر ون امام بخاری علیہ الرحمٰ نے اس حریث پاک کو تین مقام پر لکھا کتاب الجہاد میں بھی لکھا کتاب العدب میں بھی لکھا اور کتاب ال میں بھی لکھا اور امام مسلم نے اس حریث پاک کو کتاب المان میں دو مقام پر ذکر کیا ان عبد اللہ رضی اللہ عنہ قالا ربد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سال تو رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ای المل احب إِلَ اللَّهُ. تمام اعمال میں تمام نیکیوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں کون سی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا تو اعلیٰ وقت نماز اپنے وقت پر ادا کرنا کل ثم تم ایو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے قولا بر الوالدین تو نماز کے بعد حضور نے یہ ذکر کیا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کل ثم آئیو اب کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل پسندیدہ ہے فی سبیل اللہ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا اللہ کے میں جہاد کرنا تو نماز کے بعد والدین کا ذکر کیا اور جہاد پر فوقیت آپ نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کو عطا فرمائی بخاری شریف کتاب الجہاد مہدی سے پاک ہے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کی اجازت طلب کی عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں تو اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا جا اپنے والدین کی خدمت کر یہی تیرا جہاد ہے ہجرت کے لیے حاضر ہوا ہجرت کتنی بڑی عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں وہ ہجرت کے لیے آئے اور باتو باتو میں جملہ کہ دیا یا تو رو رہے تھے میری جدائی پر ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں فقال ارجی الیہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا جا واپس اپنے والدین کے پاس چلا جا اد ہوما کماں اب کئی تب ہوما جیسے انہیں رلایا ہے جا کر انہیں خوش کر کے آ دوبارہ واپس جا اور ہجرت کا خیال ترک کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ جا کر اپنے والدین کو خوش کر دے خدمت والدین کتنی بڑی نیکی ہے رش پاک میں فرمائے فائدہ فالتا ضالع جب تو یہ خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا پانتا جن تو جب تو والدین میں سے کسی ایک کی خدمت کر رہا ہے تو اس حال میں گویا کہ تو حج بیت اللہ کر رہا ہے وہ محتمیر اور گویا کہ تو عمرہ کر رہا ہے اور گویا کہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے یہاں پر وضاحت کر دوں یا حج سے مراد نفلی حج ہے ہاں جس پر حج فرض ہے تو وہ تو لازمن کرنا ہی ہے کسی نے جہاد کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے اس نے کہا نعم جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرما رجلہ جنتا اپنی ماں کے قدم کو پکڑ لے اس کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے تیری جنت وہیں پر ہے عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے ٹھیک ماں کے قدموں تلے جنت ہے باپ کے قدم کے نیچے بھی جنت ہے اور یہاں یہ مراد ہے کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس سے مراد ہے ماں باپ کی خدمت کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے پئین ال جنت اطاحتا ار جلی ہیما کے الفاظ ہیں پس بے شک جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے تو ماں کے قدم کے نیچے بھی جنت ہے اور باپ کے قدم کے نیچے بھی جنت ہے اب مقام والدین کا اندازہ لگائیں والدین کا مقام کس قدر بلند و بالا ہے اب اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت علیہ سلاۃ و اللہ کے نبی ہیں مریم آیت نمبر چودہ میں حضرت علیہ سلاۃ وسلام کی تعریف اللہ تعالی نے بیان فرمائی آپ کی صفات کا ذکر فرمایا تو والدین کی خدمت کرنا کتنی بڑی صفت ہے کہ نبی کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں اور فرمایا جا رہا ہے وہ برم بھی وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا جبار حضرت علیہ السلام اپنے والدین کے فرما بردار تھے اور وہ نافرمان اور سرکشی کرنے والے نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی اور رسول ہیں کتنا بلند مقام ہے لیکن جب آپ کی صفات کو سور مریم میں ذکر کیا گیا تو آپ خود یہ بیان کرتے ہیں برم بھی اللہ تعالی نے مجھے اپنی والدہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے یعنی نبی ہیں رسول ہیں رسول انہیں بھی یہ حکم ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کریں کرے جبارن شکی اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں اپنی ماں کا نافرمان اور سرکش نہ بنوں بد نہ بنوں یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے باپ کا ذکر کیوں نہیں کیا والد کا ذکر کیوں نہیں کیا تو یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرمایا چونکہ آپ کی والدہ تھیں اس لیے صرف آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا آج دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ میری روزی میں وسعت ہو جائے برکتیں ہو جائیں اگر کوئی ہمیں وظیفہ بتائے روزی میں برکت کا اور وہ پہلی مرتبہ اگر وہ وظیفہ سنیں تو بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ عمل کریں مثلاً چلے میں آپ کو ایک روزی کی برکت کا وظیفہ پیش کرتا ہوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ الوزیفۃ الکریمہ میں لکھتے ہیں کہ جو شخص دن بھر میں سو مرتبہ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد بیس مرتبہ اس درج پاک کو پڑھ لے یاد الفل العین صلی و شاخ و بارک تفضل علینا العلین العظیم تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اسے عظیم فضل حاصل ہوگا کثیر برکتیں اور کثیر نفع اسے حاصل ہوگا اور ہر دشمن سے اس کی حفاظت ہوگی اور دین میں وہ قوی ہو جائے گا اس کا ایمان مضبوط ہوگا اور آپ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے وہم و گمان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکتیں آتا فرمائے یہ ختم قادری شریف کی کتاب آپ باہر سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے آخر میں یہ وظیفہ موجود ہے تو دیکھیں کوئی بھی وظیفہ اگر مل جائے روزی کی برکت کا تو ہم کتنا شوق سے حاصل کرتے ہیں اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں کام کرنے سے روزی میں تنگی آتی ہے مثلاً کوئی یہ کہے کہ فلاں وقت میں اگر جھاڑو دو تو بے برکتی آتی ہے تو ہم ڈر کے مارے احتیاط کرتے ہیں لیکن ہم اتنا خیال نہیں کرتے کہ بعض ایسی بنیادی باتیں ہیں کہ جس کی غیر موجودگی میں روزی میں برکت آ ہی نہیں سکتی مسئلہ جو بے نمازی ہے یا خصوصا پجر کی نماز قضا کرنے والا ہے اس کی روزی میں برکت ہو ہی نہیں سکتی تو اسی طرح والدین کی خدمت کرنا اور والدین کا خیال رکھنا یہ بھی روزی میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے لیکن افسوس ہم ایسا نہیں کرتے آئیے پہلے حدیث سے پاک سماعت کیجیے مسنط امام احمد تیسری جلد صفحہ نمبر 156 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا منسر رہو یمد لہو فی عموری جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے وہ یوزادی رسکی ہی اور جو شخص یہ چاہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو جائے روزی زیادہ ملے رزق میں وہ سطح ہو جائیں پل یا برا اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے پل یسن رحیم اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے دو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشاد فرمائے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور دوسرا فرمایا رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرنا یہ دو عمل ہیں جس سے عمر میں بھی برکت ہوگی اور روزی میں بھی برکت ہوگی ایکسیب ہو کبھی کبھی انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کو نہیں معلوم کہ ہمیں روزی کس کس صدقے میں مل رہی ہے بعض لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوتے ہیں پھر اچانک سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ غرور و تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں شادی شدہ ہو گئے اب بال بچوں کی پرورش کا خیال آتا ہے تو والدین کو خرچہ دینا کم کر دیتے ہیں وہ جملہ کہتے ہیں کہ اب میں کب تک آپ کا بوجھ دوسرے بھی روتے ہوئے یہ کہے کہ بیٹا وہ تو نا فرمان ہے وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تم بھی نہیں دو گے تو میرے اخراجات کیسے پورے ہوں گے تو اس وقت لڑکا غرور تکبر سے سینہ تان کر اور گستاخی کرتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ہو سکتا ہے یہاں وہ پانچ سو روک رہا ہے یہاں وہ دو ہزار روپئے روک رہا ہے ہو سکتا ہے بیس لاکھ روپے سے محروم کر دیا جائے ہو سکتا ہے اس کی دکان میں آگ لگ جائے ہو سکتا ہے اس کے گھر میں آگ لگ جائے ہو سکتا ہے اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے جس میں لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں ہزاروں روپے خرچ ہو جائیں ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی آفت آ جائے وہ اس بات پر غور نہیں کرتا اور ایسے واقعات تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کو عبرت حاصل نہیں ہوتی حدیث پاک میں تمہیں نہیں معلوم کہ کون سا روٹی کا ٹکڑا تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو اس روٹی کے ٹکڑے کی وجہ سے تمہیں روزی دی جا رہی ہے اور جب تم وہ روٹی کا ٹکڑا دینا بند کرتے ہو تم پر روزی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے اری سے خلاصہ میں نے ارض کیا انسان جو نیکی کر رہا ہے اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے والدین کو دینا اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے جبکہ کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو آج تو ظالے ایسی پوزیشن آ گئی کہ اپنے بال بچوں کے خرچے کو کبھی کوئی کم نہیں کرتا اگر کٹوتی کرنی ہے اگر تنخواہ کم ہو گئی تو کٹوتی ہوگی والدین کے اخراجات سے میری تنخواہ تھی پہلے اب مجھے اٹھارہ مل رہے ہیں میرے کم ہو گئے تو میں اب والدین کو 3000 ہزار نہیں دوں گا ایک ہزار روپے دوں یعنی ساری کٹوتی والدین کے اخراجات سے ہی کرنی ہے میں اپنے بچوں کے اخراجات تو کم نہیں کر سکتا میں اپنے بیوی کے اخراجات تو کم نہیں کر سکتا میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے اخراجات تو کم نہیں کر سکتا نوزال اب تو یہ معاملہ ہے کہ والدین کے اخراجات کو باقاعدہ لڑ جھگڑ کر تقسیم کیا جاتا ہے تین بھائی ہیں پانچ بھائی ہیں سات بھائی ہیں تو آپس میں لڑتے ہیں میں اگر پانچ سو روپے دیتا ہوں تو تم بھی پانچ سو روپے دو تم دو سو دو گے تو میں بھی دو سو دوں گا ارے وہ تو جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہے ارے وہ تو اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے تم تو عقل رکھو وہ تو اپنے رسک میں بے برکتی کر رہا ہے وہ تو روزی کے دروازے بند کر رہا ہے وہ تو آفات کو اپنے اوپر گرا رہا ہے تم تو سبق حاصل کرو تم اس سے مقابلہ کرنے کہاں لگے ہو نیکوکار سے مقابلہ کرو ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ اپنی ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہوتے ہیں ایسے بھی خوش نصیب لوگ اسی معاشرے میں اور جو لوگ اپنے ماں باپ سے ایسی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہ مقام دیتا ہے ایسی غیب سے روزی دی جاتی ہے ایسے کئی واقعات لوگوں نے کاروبار کو شروع کیا کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے ٹھیلا لگا رہے ہیں لیکن ماں باپ کی دعائیں لیں تو ان دعاؤں نے انہیں آج کروڑ پتی بنا دیا انہیں مقام و مرتبہ دے دیا تو ماں باپ کی دعائیں اگر دوسرا بھائی نہیں لیتا تو ہم تو لیں یہاں تو باری مقرر کی جاتی ہے یہ بوڑھا باپ یہ بوڑھی ماں تین دن میرے گھر پر رکی ہے اب تین دن تیرے گھر پر رکنی چاہیے اب تین دن یہاں ہو گئے تو فون کیا جاتا ہے ماں کو کب لینے کے لیے آ رہے ہو کوئی ایسا خوش نصیب بیٹا تو دکھائیے اس معاشرے میں جو اس بات پر لڑ رہا ہو کہ ماں میری جنت ہے میں اسے اپنے گھر رکھوں گا دوسرا بیٹا کہہ رہا ہو کہ نہیں یہ میرے لیے سعادت ہے میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا اس معاملے پر کوشش اور جد و جہد کرنے والے تو قبروں اور مزاروں میں چلے گئے آج جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں یاد رکھیے وہی ہمارے ساتھ ہونے والا ہے یہ تصور کر لیجئے کہ جو جو ہم کر رہے ہیں یہ پوری کاپی ہمارے ساتھ ہونی ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہمارے ساتھ ہماری اولاد برا سلوک کرے تو جب بھی والدین کے ساتھ کوئی سلوک کرنے لگے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں اگر میری اولاد میرے لیے یہ کرے گی تو کیا مجھے اچھا لگے گا یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشاد فرمایا برآم اپنے والدین کی خدمت کرو تبر رب جب تم اپنے والدین کی خدمت کرو گے تو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی ایک بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک شخص کا باپ اوڑا ہو گیا اس نے اسے گھر سے باہر نکال دیا کہا ابو آپ دروازے کے باہر چارپائی لگائیں کیونکہ باپ کے کھانسنے کی وجہ سے گھر والے ڈسٹرب ہوتے تھے سردی آنے لگی انسان بڑا خود غرض ہے تو اس بیٹے کو اتنا خیال نہیں کہ باپ کو سردی لگ رہی ہوگی میں کمبل دے آؤں اگر خیال ہوتا تو گھر کے اندر لے لیتا تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا ایک کمبل تو دے دو بڑی سردی لگ رہی ہے کہاں ہاں ابو دیتا ہوں پھر بھول گیا پھر باپ نے کہا پھر بھول گیا پھر حد تو یہ ہو گئی کمبل لے کر اپنے بیٹے کو دیا اور کہا کہ دادا جان کو کمبل دیا تو وہ بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کمبل جب بیٹے نے دیا تو کینچی سے اس کمبل کو آدھا کر لیا آدھا کمبل دادا جان کو دیا دادا جان نے کہا یہ کہ کمبل تو چھوٹا ہے منہ چھپاتا ہوں تو ٹانگیں کھلی رہ جاتی ہیں ٹانگیں چھپاتا ہوں تو منہ کھلا رہ جاتا ہے تو لڑکے نے اپنے بچے کو بلایا اور کہا دادا جان کو یہ کمبل تم نے آدھا کیوں دیا وہ بزرگ فرماتے ہیں اس بچے نے جواب دیا کہ وہ آدھا کمبل کاٹ کر میں نے آپ کے لیے رکھا ہے کتنا بڑا سبق واقعی حقیقت ہے آج جو ہم اپنے والدین کے ساتھ سلوک کریں گے وہی ہماری اولاد دیکھے گی کہ بڑوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جب ہم آنکھیں نکال نکال کر بد تمیزی سے گفتگو کریں گے ادب نہیں کریں گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ ہماری اولاد یہی سیکھے گی کیونکہ بچوں میں نقل کرنے کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ایکٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں یہ بات نقش ہو جائے گی کہ اچھا بڑوں سے ایسے بات کرتے ہیں پھر آپ بتائیے کہ جو ہم اپنے والدین کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اگر یہی سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی تو کیا ہم برداشت کر سکیں گے اور حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص والدین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اسے آخرت کی برکتیں عطا فرماتا ہے بلکہ دنیا میں آئی ہوئی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں میں وقت کی قلت کے باعث اشارت عرض کرتا ہوں کہ بخاری شریف میں کتاب الاجارہ باب نمبر 12 میں وہ حدیث پاک موجود ہے جس میں تین بنی اسرائیل کے شخص تھے وہ غار میں پھنس گئے غار میں گئے اور ایک چٹان ان کے غار کے منہ پر آ گئی اب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور اس مصیبت سے نجات کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں تو آپس میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے عمل کا واسطہ اور وسیلہ پیش کریں کہ اللہ تبارک کا تعالی اس نیک عمل کی برکتوں سے ہمیں اس مصیبت سے نجات پائے تو تین شخصوں نے دعائیں کی اس میں سے ایک شخص نے یہ دعا کی اے پروردگار تو جانتا ہے کہ جب بھی میں رات کو گھر پر آتا تو بکریوں کا دودھ سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا ایک رات میرے والدین سو گئے تو ساری رات میں جاگتا رہا اور انتظار کرتا رہا اور صبح جب میرے والدین کی آنکھ کھلی تو میں نے انہیں یہ دودھ پیش کیا اے پروردگار اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما پاک میں جو کچھ فرمایا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس شخص کی غیبی مدد کی گئی یہاں تک والدین کے حقوق ہیں کہ آپ اس سے لگائیے کہ اگر ماں یا باپ کافر ہوں مشرک ہوں تب بھی ان کا کفر اپنی جگہ ہے جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں قرآن مجید فوقان حمید نے فرمایا وہ ساخب ہما فر دنیا معروف سورقمان آیت نمبر پندرہ میں کہ دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر اور ان کے حقوق کو ادا کر مشرک ہے کافر ہے ماں باپ لیکن ان کی بھی خدمت کا قرآن نے حکم دیا ہاں یہ ضرور فرمایا پلات ہوما اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ان کی فرما برداری کبھی نہیں کرے چاہے والدین مسلمان ہو چاہے کافر ہو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دیں شریعت کی نافرمانی کا حکم دیں تو والدین کی بات نہیں مانی جائے گی ان کی بے بھی نہیں کی جائے گی خاموشی کے ساتھ سن لیں اور عرض کر دیں کہ یہ تو شریعت کے خلاف بات ہے اصل باپ یہ کہے کہ بیٹا میں گھر پر ہوں لیکن جس نے گھنٹی بجائی ہے اس انکل کو جا کر یہ کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے تو بیٹا کہہ سکتا ہے کہ ابو میں یہ جھوٹ نہیں بول سکتا اب والد مارے تو مار کھا لے لیکن آنکھ نہ نکالے زبان درازی نہ کرے اور شریعت کی نافرمانی بھی نہ کرے اور جھوٹ بھی نہ بولے اسی طرح جس طرح والدین کے حقوق ہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اگر والدین اس طرح کا حکم دیں کہ بیوی بچوں کے حقوق تلفی ہو رہی ہو بیوی پر ظلم ہو رہا ہو بچوں پر ظلم ہو رہا ہو تو ہمیں بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے اور والدین کے حقوق بھی ادا کرنے اسی طرح اگر والدین رشتے داروں کے حقوق کے خلاف حکم دیں کہ تم اپنے چچا سے ملاقات کبھی مت کرنا ان سے قطع تعلق کی کر لو تم اپنے ماموں سے قطع تعلق کی کر لو اس صورت میں والدین کی فرما برداری نہیں کی جائے گی کیونکہ کسی رشتہ دار سے بغیر کسی شرعی مجبوری کے شرعی عذر کی موجودگی کے بغیر کسی رشتہ دار سے قطع تعلق کی کرنا حرام ہے تو یہاں پر والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی والدین کے حقوق کا اندازہ اب اس سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما ہما جنت کا و نارو کا یہی تیری جنت ہے اور یہی تیری جہنم ہے خدمت کرے گا تو جنت میں جائے گا اور نافرمانی کرے گا تو جہنم میں جائے ردل رب تبارک و تعالی فی ردل والدین اللہ کی رضا والدین کی رضا میں پوشیدہ ہے فسخت اللہی فی سخت الوالدین اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں پوشیدہ ہے تو کسی نے کہا کہ اگر یہ دونوں ظالم ہوں تب بین کے حقوق ادا کرنے ہیں تو آپ نے فرمایا وَإِن والن ما وہ ان غلام اگرچہ وہ دونوں ظلم کریں اگرچہ وہ دونوں ظلم کریں اگرچہ وہ دونوں ظلم کریں پھر بھی تمہیں والدین کی خدمت کرنی ہے ان کی تعظیم و توقیر کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین وہ شخص ہیں لا یم ضر اللہ علیہ یوم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر نظر کرم نہیں فرمائے گا ان میں ایک شخص ہے الآکل ابالدین جو والدین کا نافرمان فرمان ہے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور فرما لا جنتا تین شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس میں سے ایک والدین کا نافرمان فرمان ہے اور فرمائے الله اللہ علیہ تین وہ شخص ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کیا اس میں ایک والدین کا نافرمان ہے بلکہ یہاں تک فرمایا جنت مسیرت خم سی می جنت کی نعمتوں کی خوشبو بروز قیامت میدان محسر میں پھیل رہی ہوگی دور دور تک جنت کی نعمتوں کی خوشبو آ رہی ہوگی فرمایا خم سی می اتی خمسی میاں پانچ سو پانچ سو سال تک اگر کوئی گھوڑا توڑتا رہے تو جو فاصلہ طے کر لیتا ہے اس سے بھی زیادہ فاصلے تک جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی لیکن والدین کا نافرمان فرمان کیسا محروم ہے کہ فرمایا والدین کا دل دکھانے والا جنت میں بھی نہیں جائے گا اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا اللہ اکبر طلاف عدلا تین وہ شخص ہیں جن کی نہ اللہ فرض عبادت قبول فرماتا ہے نہ نفل قبول فرماتا ہے ان تین شخصوں میں ایک ہے والدین کا نا یہاں پر وسوسہ پیدا ہو کہ ٹھیک ہے ہم تو ہیں والدین کے نا اب سدھرنا تو ہے نہیں جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے لہذا اب فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں نوافل بھی چھوڑ دیتے ہیں جب قبول ہی نہیں ہوتے اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے بلکہ اس حدیث میں تمبی کی گئی سمجھایا گیا ڈرایا گیا جو شخص پرائز نوافل کا خیال کرتا ہے تو والدین کی خدمت کرنا ان کی تعظیم و توقیر کرنا ان کے حقوق کو ادا کرنا یہ بھی تو فرض ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس فرض کی پابندی بھی کرے والدین کی خدمت میں جو کوتا کرتے ہیں وہ اس روایت سے ڈر جائیں کھیری سے پاک میں ہے کلوبی مینہ ما شاہ یوم اللہ تعالی جس گناہ کی سزا کو چاہے موخر کر سکتا ہے کہ دنیا میں گناہ کی سزا نہ دی جائے آخرت میں سزا دی جائے گی الا عقوق الوالدین لیکن جو والدین کا نافرمان فرمان ہے ان کے دل کو دکھانے والا ہے اسے آخرت میں جو سزا ملنی ہے وہ تو ملے گی لیکن دنیا میں بھی ضرور اسے سزا دی جائے گی فعیم اللہ الصاحب ہی فی الحیات قبل مماتی مرنے سے پہلے زندگی ہی میں والدین کے نافرمان کو اللہ تعالی سزا عطا فرماتا ہے اور ایک روایت کے مطابق سب سے ادنا سزا یہ ہے کہ جیسا اس نے اپنے ماں باپ کے دل کو دکھایا ہے اس سے بڑھ کر اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے تو مرتے وقت اسے بسا اوقات کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا اللہ اکبر کڑی پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی فلاں نوجوان کا انتقال ہونے والا ہے نظا کی ہیں آپ گئے اور اسے کلمے کی تلقین فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طاقت نہیں کہ میں کل میں پڑھ سکوں فرمایا تو دنیا میں کیا گناہ کرتا تھا تو اس نے کہا کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے میں اپنی ماں کے دل کو دکھایا کرتا تھا آپ نے اس کی ماں کو بلایا اور اس بوڑھی ماں سے کہا کہ تو اسے معاف کر دے تو یہ کہنے لگی کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی یہ اپنی بیوی کے سامنے مجھے زلیل رسو کیا کرتا تھا تو آپ نے فرمایا یہ بتا اگر ہم آگ جلائیں اور تیرے بچے کو ہم آگ میں ڈالنے لگیں اور یہ کہیں کہ تو تو کرے گی نہیں ڈالیں گے ورنہ ڈال دیں گے تو کیا تو معاف کر دے گی تو اس بوڑھی ماں نے کہا پھر تو میں ضرور معاف کروں گی تو آپ نے فرمایا کہ تو معاف کر دے ورنہ یہ جہنم کی آگ میں جلے گا عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق اس بوڑھی ماں سے گفتگو کر رہے ہیں ماں نے کہا میں آپ کو گواہ بنا کر یہ کہتی ہوں کہ میں نے اسے معاف کیا اور میں اسے راضی ہو گئی آپ نے حضرت بلال کو فرمایا جاؤ جا کر دیکھو حضرت بلال جب اس نوجوان کے پاس گئے تو اس کی زبان پر کلمہ تو جاری ہو گیا ارے ماں ناراض ہو باپ ناراض ہو تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور اگر ماں باپ دعا دے دیں اور ماں باپ راضی ہوں تو کیا مقام ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ موسا والے سلاۃسلام نے دعا کی ہے پروردگار جنت میں جو میرا رفیق ہوگا وہ مجھے بتا دے فرمایا فلاں جگہ پر جو کسائی ہے کساب ہے گوشت بیچنے والا ہے وہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا آپ گئے اور اس کے گھر پر بھی تشریف لے گئے اور آپ نے یہ منظر دیکھا ایک کمرے میں اس کے بوڑھے والدین ہیں معذور ہیں جیسے ہی حضرت موسا علیہ سلامت سلام اس بوڑھے والدین کے قریب گئے ان دونوں کا انتقال ہو گیا وہ نوجوان جیسے ہی آیا اور اپنے والدین کے انتقال کو دیکھا اور یہ سمجھا کہ میرے والدین وفات پا گئے تو کہنے لگا کیا آپ حضرت موسا علیہ السلام ہیں آپ نے فرمایا ہاں تو یہ کیسے پتا چلا اس نے کہا کہ میرے والدین دعا کیا کرتے تھے میں ہمیں موت نصیب فرما فرمایا اے نوجوان یہ بتا کہ تیرے والدین اس کے علاوہ اور کیا دعا کیا کرتے تھے تو اس مرد نے کہا کہ جب میں اپنے والدین کی خدمت کرتا اور جب وہ خوش ہوتے دل سے دعائیں نکلتیں تو یہ کہتے اے پروردگار تو جنت میں اسے موسا علیہ السلام کا رفیق بنا دے موسا علیہ السلام نے فرمایا تو خوش ہو جا رب العالمین نے تیرے والدین کی یہ دعائیں بھی قبول فرمائے سوچیں کہاں وہ نبی جو رسول بھی ہیں اور کہاں ایک گوش بیچنے والا لیکن ماں کی دعا نے وہ مقام عطا فرما دیا کہ موسا علیہ السلام کا جنت میں رفیق بن گیا بھائی بستمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی والدہ نے پانی طلب کیا اور آپ پانی لینے کے لیے باہر نکلے کنویں سے پانی لے کر آئے دیکھا تو ماں سو گئی ہے آپ سیرہ نے کھڑے رہے پوری رات کھڑے رہے ماں کی آنکھ کھلی اور ماں نے پانی طلب کیا فوراً پانی پیش کیا پانی کا پیالہ ہاتھ میں رکھنے کی وجہ سے وہ پیالہ برف سے جم گیا تھا جب سخت سردی ہو اور جن علاقوں میں ایسی سردی ہوتی ہے کہ وہ نقطۂ ان سے بھی نیچے ہوتی ہے مائنس میں چلی جاتی ہے تو وہاں اگر چند قطرے پانی کے گریں تو وہ برف بن جاتے ہیں سردی کی وجہ سے تو پیالے میں سے جو قطرے گر کر ہاتھ پر گرے تھے وہ برف بن گئے اور وہ پیالہ ہاتھ سے چپک گیا ماں نے جب پیالہ اٹھایا تو بایزید بستامی بستانی علیہ راما کے ہاتھ مبارک سے خون جاری ہو گیا یہ کھال ادڑ گئی اور ماں نے کہا بیٹا یہ کیا معاملہ ہے پورا واقعہ بیان کیا حضرت بھائی بستانی کہتے ہیں میری ماں نے مجھے دیکھا اس کی نگاہوں میں محبت کی نگاہ تھی میری ماں مجھ سے خوش ہو گئی آپ فرماتے ہیں اسی وقت مجھے ایسا محسوس ہوا ایک نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے اور اللہ تعالی نے مجھے ولایت کا مقام عطا فرما دیا ذرا سوچیں کیا ہم نے کبھی ماں باپ کے دل کی دعا لی ہے اور جب ایسی دعا والدین کی لینے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا اور جو شخص والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں وہ اس روایت کو سن لیں الترغیب لے جلد صفا نمبر دو سو چھبیس حضرت ابن شب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں قبرستان گیا تو ایک قبر کو میں نے دیکھا کہ اس میں سے ایک آدمی نکلا اس کی شکل گدھے جیسی تھی اور جسم انسان جیسا تھا اور وہ گدھے کی آواز میں چلانے لگا اور پھر قبر میں گیا قبر بند ہو گئی یہ عالم برزت کے مسائل ہیں جو کبھی کبھی دکھا دیے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے وہاں کسی خاتون سے پوچھا تو اس خاتون نے بتایا کہ یہ شام کو جب آتا تو اس کی ماں اسے نصیحت کرتی اور جب اسے سمجھانے لگتی کہ تو گناہ چھوڑ دے تو ماں کی نصیحت سن کر وہ کہتا اِنَّمَا أَنتِ يَنْحِقُ <الْحِمَار> اے ماں تو گدے کی طرح چلاتی ہے, جب سے یہ مرا ہے کہ لوگوں کو یہ سزا دکھائی گئی پہن شک ان قبر بعد اثری اثر کے بعد قبر پھٹ جاتی ہے کل یومن روزانہ یعنی تین مرتبہ وہ گدھے کی آواز نکالتا ہے تم القبر پھر اس پر قبر بند ہو جاتی ہے ماں باپ کی بدتمیزی کرنے والے ان کے سامنے چیخنے چلانے والے غور کریں اور جو شخص ماں باپ سے محبت کرے اور شفقت کی نگاہ ڈالے اللہ پر ایک نظر محبت کی اپنے ماں باپ پر ڈالے تو فرمایا کہ ایک نظر شفقت کے بدلے میں اولاد کو ایک نفلی حج مقبول و مبرور کا ثواب دیا جاتا ہے صحابہ اکرام نے کہا وَإِن وَا نَذَرَكُلَّ يَوْمٍ مِئَتَ مَرَّتٍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دن میں سو مرتبہ اگر یہ نظر ڈالے تو کیا سو حج کا ثواب ملے گا آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی ہے اگر کوئی دن بھر میں ماں باپ پر سو مرتبہ شفقت کی نظریں ڈالے تو اسے سو مقبول حج کا ثواب دیا جائے صرف غور تو کریں کوئی نفلی حج کے لیے جائے ڈیڑھ لاکھ روپے خرچ بھی کر لے پھر واپس آ کر کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے میرا حج مقبول ہو گیا یہاں تو حدیث پاک میں حج مبرور کے الفاظ موجود ہیں کہ محبت کی نگاہ ڈالے گا تو اسے حج مقبول مبرور کا ثواب دیا جائے اتنا پیارے بھائیوں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں تو معروم رہا والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی اب میں کیا کروں دین اسلام کے ماننے والوں کو مایوس نہیں کیا گیا انہیں یہ تعلیم دی گئی پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نے حضور سے پہلے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والدین انتقال اگر کر جائیں تو کیا انتقال کے بعد بھی والدین سے اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں السلاۃ علیہما نماز جنازہ ان پر پڑھی جائے ولی استقفا ان کے لیے مقبرت کا سوال کیا جائے اور فرمایا وسلت و راخی ملتی اللہ بھی اکرام و صدیقیما اور والدین کے ذریعے جو رشتے قائم ہوئے ہیں جسے چچا کا رشتہ ہے ماموں کا رشتہ ہے ان رشتوں کا لحاظ رکھا جائے والدین کے وصال کے بعد انتقال کے بعد ماں اور باپ کے عزیز و اقارب ہیں اب ماں ہے تو کوئی بڑھی عورت ہوگی جس کا آنا جانا ماں کے پاس بہت زیادہ رہا تو فرمایا وہ ایسی عورتوں سے اور ایسے کہ جو والدین کے ساتھ ان کا خاص ربط رہا تو فرمائے ایسے سے وہ اچھا اکرام کرے ان کی عزت کرے ان کے حقوق کا خیال کرے صحابہ کرام کی تعلیمات میں سے یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دیہاتی کو دیکھا تو اپنے گدے سے اتر گئے اور اس کو سوار کیا اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پر رکھا تو کسی نے کہا دیہاتی تو بڑے بھولے لوگ ہوتے ہیں بڑی سی محبت دی جائے تو خوش ہو جاتے ہیں آپ نے اتنی زیادہ عزت کیوں دی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام بھلائیوں میں سے سب سے بڑی بھلائی یہ ہے انسان اپنے والدین کے دوستوں کہ گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے حضرت ابو پردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے بہت سارا مال عطا کیا اور فرمایا جانتے ہو یہ مال میں نے کیوں دیا اس لیے دیا کہ تمہارے والد سے میرے والد کی دوستی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبا ان یسیل اباؤ فی قبری یہ پسند کرتا ہو کہ اپنے والدین کو خوش کر دے قبر میں پل یسل اخوان ابی عباد تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے دوستوں کا خیال اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے ان کے جانے کے بعد تو وہ قبر میں اس سے خوش ہوتے ہیں اور وہ راحت محسوس کرتے ہیں علی سفاق میں یہ ہے فلاں یزالو یا دعو جب اولاد اپنے والدین کے لیے مرنے کے بعد دعائیں کرے استغفار کرے یکاہو الله رن تو اگر اولاد سے کوئی کوتاہی بھی ہو گئی ہوگی تو اللہ سے معافی مانگ کر اپنے والدین کے لیے خوب حصال ثواب کرے خوب دعائیں کرے تو اللہ تبارک کا تعالی اس کی کوتاہی کو معاف فرمائے گا اور اسے والدین کا فرماوردار لکھ دے گا بتنوں پیارے بھائیوں ہمارا موضوع آخر قصور کس کا ہے ہمیں یہ غور کرنا ہے اب آخر میں کہ یہ معاشرے میں جو برائی پائی جاتی ہے والدین کی نافرمانی ہے والدین کی قدر اولاد نہیں کرتی اس کی وجہ اس کا قصور کس کا ہے تو ایک تو وجہ ہمارا میڈیا ہے فلمیں ڈرامے گانے باجے کا جو ماحول ہے میڈیا پر جو دکھایا جاتا ہے کہ اولاد والدین کی بدتمیزی کر رہی ہے اس کو دیکھ دیکھ کر ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے اسی طرح ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یہ جو ڈاکٹر اور انجینئر اور دیگر شعبوں میں تعلیم دیتے ہیں لیکن بہت کم اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کا خوف دلائیں عشق رسول سے منور کریں قرآن و حدیث کی محبت سے منور کریں والدین کی عظمت و قدر پیدا کریں اور اس کے علاوہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ والدین کو بھی غور کرنا چاہیے میں ادباً یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ قصور والدین کا بھی ہے لیکن انہیں اتنا ضرور غور کرنا چاہیے کہ اولاد کی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہے اگر والدین اپنی اولاد کو اسلامی تربیت نہیں دیں گے قرآن و حدیث کے نور سے منور نہیں کریں گے تو بتائیے یہ اولاد کہاں سے ان کی فرما بردار ہوگی جب اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار نہیں تو آپ کی فرما بردار کہاں سے ہوگی تو تربیت اولاد ایک خاص موضوع ہے اگر آپ اس موضوع کو سننا چاہیں تو کیسے حاصل کریں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تربیت اولاد انتہائی ضروری ہے کاش والدین میں یہ سوچ پیدا ہو جائے اور وہ یہ تمنا کریں کہ میرا بچہ جہاں دنیا میں آگے ہو رہا ہے کاش وہ باکردار بن جائے نمازی بن جائے پرہیزگار بن جائے دین کی طرف مائل ہو جائے قرآن و حدیث کا وہ فہم رکھنے والا بن جائے جب یہ سوچ والدین پیدا کریں گے تو تربیت اچھا اثر لائے گی لیکن آخر میں ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اگر والدین کی نافرمانی اولاد کرتی ہے تو یہ قصور اولاد ہی کا ہے آہ آخر قصور کس کا یہ قصور اولاد ہی کا ہے کیونکہ اللہ نے اسے عقل دی ہے شعور کی نعمت سے نوازا ہے وہ اگر قرآن و حدیث پر غور نہیں کرتی یہ اولاد اور قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی تو خود اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے یہ قصور اس کا اپنا ہے جب کھانے کی سمجھ ہے, کاروبار کی سمجھ ہے،, اچھے برے کی سمجھ ہے تو کیا قرآن کی اس آیت پر ہم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں اشاد فرمایا اما یب لو غن دقل برا اشا والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں پلا تقلّہ اف قرآن نے فرمایا اف بھی مت کہنا اف کے ایک معنی مفسرین نے فرمایا والدین جب ڈانٹ رہے ہوں ان کی ڈانٹ سن کر چاہے وہ غلط فہمی کی وجہ سے غلط ڈانٹ رہے ہوں ڈانٹ سن کر پیشانی پر بل بھی نہیں آنے چاہیے اور پھر فرمایا وال ہر ہوما انہیں نہ جھڑکنا وقل اللہ ہما قول اور ان سے ادب و تعظیم سے بات کرنا وقف لہما جناح دن رحمتی ان کے لیے آجزی کا بازو نرمی کے ساتھ بچھا کے رکھنا یعنی والدین کے سامنے میٹھے انداز میں نرم انداز میں گفتگو کرنا روایتوں میں آتا ہے کہ ماں باپ کے دل شیشے کی طرح نازک ہوتے ہیں انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں یہ ان والدین سے گفتگو کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہوما جنتوں کا و نہ رکا یہی تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے تو گفتگو کرتے وقت بہت احتیاط کی جائے رف گفتگو نہ کی جائے لہجے میں سختی نہ ہو نرم لہجہ ہو ادب و تعظیم کے ساتھ نگاہ جھکا کر ان کی باتیں مانی جائیں اور جب وہ حکم دیں تو ان کے حکم کی فرما برداری کی جائے فرما وقل رب رحم ہوا کماں رب صغیرہ تم کتنے بھی ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو ان کے حق کو ادا ہی نہیں کر سکتے تو حق ادا کرنے کرنے کے کے ساتھ ساتھ کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش ہر وقت انہیں اپنی دعو میں یاد رکھو اور کہو اے پرور جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پر شفقت فرمائی میری پرورش کی تو اس عمر میں ان پر رحم فرما اور ان پر کرم فرما اللہ رب العالمین ہمارے قلوب کو منور فرما